بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحد لا و بعد محترم مسلمان بھائیو بہنو مجاہد ساتھیو السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ حضرت الاستاذ مولانا عبد الحادی مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار سے جمہوریت کفر ہے یا اسلام نامی عنوان سے ہمارا درس جاری ہے آج ہمارا چھٹا سبق ہے کل کے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جمہوریت کہتے کسے ہیں کل کا سبق جمہوریت کے تعارف پر مشتمل تھا جب کہ آج کا سبق جمہوریت کے مناقشے اور جائزے پر مشتمل ہے کہ جمہوریت کفر کیوں ہے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ جمہوریت ایک کفریہ دین ہے جو کہ اپنا مذہب اپنے قوانین اپنے اخلاق اور زندگی گزارنے کے لیے اپنا وضع کردہ ایک لاح عمل رکھتا ہے اس کفریہ دین کے فلاسفر اساتذہ اور اس کے پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ عقل کا بنایا ہوا یہ دین باقی تمام آسمانی مذاہب پر غالب آ جائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مقدم رہے اور تمام انسانوں کو جبری طور پر اس نئے دین کے ماننے پر امادہ کیا جائے اور اگر کوئی جمہوریت کو نہ مانے تو وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہ رہے مثلا امریکہ عیسائی مذہب ماننے والوں کا ملک ہے لیکن اگر وہاں کا کوئی باشندہ دین مسیحیت کا انکار کرتا ہے تو حکومت کی طرف سے اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا ہوتی لیکن اگر کوئی جمہوریت کا انکار کرے تو وہ امریکہ میں کہیں بھی رہنے کا حق نہیں رکھتا بالکل یہی حال دوسری مسیحی ریاستوں مثلا برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی اور آسٹریلیا وغیرہ کا بھی ہے اسی طرح اگر کوئی اسرائیل میں یہودیت کو نہیں مانتا تو وہ وہاں رہ سکتا ہے لیکن اگر جمہوریت کو نہیں مانتا تو وہ اسرائیل میں نہیں رہ سکتا آج کل دنیا کے تمام ممالک میں اسی پر عمل کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مسلمان ملک میں جہاں جمہوریت پر عمل کیا جا رہا ہو اسلام کو نہیں مانتا یا مرتد ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی جمہوریت کو نہیں مانتا تو وہ ہر طرح کے انسانی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جینے کا حق بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے حال ہی میں افغانستان میں دیکھا گیا کہ حکومت بھی اگر کوئی قانون اسلامی احکامات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اگرچہ وہ قانون معاشرے کے افراد کے ذاتی احوال سے ہی کیوں نہ متعلق ہو اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق تمام قانونی مراحل سے گزر چکا ہو پھر بھی پورا مغرب بیک آواز اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بدلنے کے لیے حکومت پر ہر طرح کا دباؤ ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک اسلامی حکم بھی جمہوریت کے باطل دین کے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ پاتا اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں پارلیمان اور حکومت ایک علاقے کے لیے جمہوری انداز سے ایسا قانون پاس کرتی ہے جس میں اسلامی احکامات کی رعایت کی گئی ہو تو سارا مغرب اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور حکومت کو اس بہانے کا سہارا لے کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ قانون یا یہ شق جمہوریت کے نئے دین کے قوانین کے خلاف ہے حال ہی میں مغرب نے اس نئے دین کی ترویج اور فروغ کے لیے کئی ملین ڈالر خرچ کر کے اپنے سینکڑوں ادارے اور این جی اوز دنیا میں پھیلائے ہیں اور وہ ملک جو اس نئے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس پر جمہوریت تھوپنے کے لیے جمہوریت ہی کے قوانین کے ذریعے اس کے خلاف لڑنے کے لیے قانونی راستہ تراشا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ سے اس ملک پر حملے کے لیے رسمی اور قانونی فتوی بھی حاصل کیے جاتے ہیں زل میں اب ہم جمہوریت کے کفر ہونے کے شرعی دلائل پیش کریں گے جس ترتیب سے جمہوریت کا تعارف پیش کیا گیا تھا تکفیر کے دلائل بھی اسی ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جمہوریت کی تکفیر کے دلائل جمہوریت میں حاکمیت آلہ کا کفریہ نظریہ جیسا کہ جمہوریت کے تعارف میں پہلے واضح کیا گیا تھا کہ جمہوریت میں حاکمیت اعلی عوام کا حق ہوتا ہے جبکہ اسلام میں یہ حق صرف اور صرف اللہ جلشان کا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں صرف اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے فوائد کے لیے ہر چیز اور وہی انسان کی تمام ضرورتوں اور مسلحتوں کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہے اور اسی ازلی علم کی روشنی میں اس نے ہر زمانے میں ہر قوم کو ان کی حالت کے مطابق شریعت اور قانون دیے لہٰذا ضروری ہے کہ صرف اسی کی اطاعت کی جائے اور اس کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی کو بھی حاکمیت اور قانون سازی کے قابل نہ سمجھا جائے اسی وجہ سے پوری انسانیت اس بات کی مکلف اور ذمہ دار ہے کہ اللہ جلاشان کے نازل کردہ قوانین ہی کو مانے اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں صرف اور صرف اسی قانون کی طرف رجوع کرے نہ یہ کہ انسانی سمجھ اور عقل کی بنیاد پر بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرے اسلام کے قطعی دلائل اس شخص سے ایمان کی نفی کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کے علاوہ دوسروں کے قانون پر فیصلہ کرے اور اللہ جلشانہ کے مقابلے میں کسی اور کی حاکمیت تسلیم کرے یا یہ کہ اللہ جل شاہ کے قانون کے مطابق فیصلہ تو کرے لیکن دل سے اس پر راضی نہ ہو ذیل میں سریح آیات اس بات کے قطعی دلائل ہیں کہ حاکمیت اعلی صرف اور صرف اللہ جل شانحوں کے لائق ہے اور صرف اسی کا قانون مانا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منو عتی اللہ وطی ار رسول و اول امر کم فی تنازع فر اہ اور خیر و احسن سورت النسا کی انسٹوی آیت ترجمہ اے مومنو اللہ اور رسول اور ان لوگوں کی تعت کرو جو تم میں سے امر اور حکم والے ہیں اگر کسی چیز میں اختلاف یا جھگڑا پیدا ہو تو اللہ اور رسول اور قرآن و سنت کے سامنے پیش کرو اگر تم اللہ جل جلشانہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ کام اعلیٰ اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے یہ آیت سراحت کے ساتھ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ باہمی جگڑے کے وقت فیصلے کا مرجع صرف اور صرف اللہ جل شانہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں دوسری آیت فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا ت صورت النساء کی پینسٹوی آیت ترجمہ قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں اور پھر وہ اپنے دلوں میں ناراضی نہ پائیں آپ کے فیصلے سے اور وہ مان لے آپ کی بات کو بغیر کسی جھگڑے کے دل کی خوشی سے اس آیت میں بھی ان اشخاص سے ایمان کی نفی ہوئی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل سے راضی نہیں ہوتے تیسری آیت اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا صورت النساء کی ایک سو آیت ترجمہ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے محمد قرآن حق کے ساتھ تاکہ آپ اللہ جلشان کی رہنمائی کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خائن لوگوں کی طرفداری کرنے والے نہ بنے اس آیت میں بھی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور خائن لوگوں کی طرف داری نہ فرمائیں چوتھی آیت اللہ صورت الحزاب آیت چھتیس ترجمہ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 حکم کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی دوسرا حکم اپنائیں پانچویں اللہ کم امت واحد وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ سورة المائدہ آیت 48 ترجمہ اور ہم نے نازل کیا ہے اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس کے مضامین کی حفاظت کرنے والا ہے تو فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کتاب کے مطابق جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اور ان کی خواہشوں اور آرزو کی پیروی نہ کریں اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے ہم نے آپ میں سے ہر امت کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ متعین کیا ہے اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ جل شانہوں نے آپ پر نازل کی ہے اور لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ فرمائیں چھٹی آیت اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَ سورت النساء آیت ساٹھ اور اکسٹھ ترجمہ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے تاغوت یعنی کاپ بن اشرف یہودی کے پاس جائیں حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس تاغوت کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ تاغوت انہیں دور کی گمراہی میں لے جائے اور جب ان کو کہا جائے کہ اللہ کی طرف آؤ تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین آپ سے اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں یہ آیت بھی ان لوگوں کو مسلمان شمار نہیں کرتی جو قرآن پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر فیصلے کے لیے کسی اور قانون کی طرف جاتے ہیں اور قرآن کے قانون کے پاس فیصلہ لے جانے سے روگردانی کرتے ہیں ساتویں آیت انما كان قول المؤمنين اذا ورسوله ليحكم ان نما کان قل مومنی النور آیت اکیاون ترجمہ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ جل شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور ایسے ہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں یہ آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ مومنوں کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بغیر کسی قید اور شرط کے تسلیم کرتے اور مانتے ہیں آٹھویں آیت وَسَاءَتْ مَصِيرًا سورة النساء آیت 115 ترجمہ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت کی راہ اس کے لیے واضح ہو جائے اور وہ مومنو کی راہ کے علاوہ کسی اور کی راہ پر چلے تو ہم بھی اسے اس راہ پر پھیر دیں گے جس کی طرف یہ مڑا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اس آیت میں اللہ جل جلال اس شخص کو جہنم میں داخل کرنے کی خبر دے رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی مخالفت کرتا ہے نوی آیت وہ مختلف صورت شعرا کی دسویں آیت ترجمہ اور جس چیز میں آپ لوگ اختلاف کریں اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے مسکورہ بالا تمام آیات اور درجنوں دیگر آیات سے صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حاکمیت اعلی صرف اللہ جلشانہ اور اس کے بھیجی ہوئی شریعت کو ہی حاصل ہے اور فیصلہ صرف اور صرف اسی قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ جل شاہ نے نازل فرمایا ہے اور جو کوئی اللہ جل شاہ کے قانون کے مقابلے میں اپنی عقل اور ارادے کی بنیاد پر انسان کے لیے ایسا قانون بنائے جو اللہ جل شاہ کے قانون سے ٹکراتا ہو تو وہ مؤمن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ یقینی طور پر اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا جمہوریت میں حاکمیت اعلیٰ کو عوام کا حق شمار کیا جاتا ہے لیکن اسلام میں یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے جمہوریت میں انسان کی مشکلات کے حل اور فیصلے کے لیے انسانی قوانین کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو صرف عقل کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں اور پارلیمان کی اکثریت کی منظوری کے بعد صدر مملکت کی منظوری سے عقل کی بنیاد پر بنا ہوا یہ قانون ملک کے عوام پر لاگو کر دیا جاتا ہے شریعت میں اسلامی قوانین کو پارلیمان میں پیش کرنا ہی کفر کے مترادف ہے کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کو اللہ کے حکم پر فوقیت حاصل ہے اور یہ نظریہ اور اس پر عمل سرح کفر ہے جمہوریت میں عوام کی رائے اللہ کے قانون سے زیادہ مقدس ہوتی ہے جس قانون کو عوام کی اکثریت رد کر دے اس کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں رہتی اگر اللہ جل جلالہ نے اپنے قانون اور شریعت میں کوئی چیز نازل کی ہوئی ہو لیکن عوام کی اکثریت کچھ اور چاہے تو جمہوریت حکم دے گی کے شریت کو چھوڑ دیا جائے اور عوام کی اکثریت کے اتفاق سے حاصل شدہ قانون پر عمل کیا جائے جمہوریت میں عوامی رائے کے ذریعے ایک بنیادی قانون تشکیل دیا جاتا ہے جسے دستور بھی کہتے ہیں پھر اسے قانونی شکل دینے کے لیے کسی مجلس یا بڑے جرگے یا کسی دوسرے عوامی مرجع جیسا کہ پارلیمان کے ذریعے منظور کیا جاتا ہے پھر شریعت یا عرف اور دیگر قوانین کو اسی دستور کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اگر کوئی قانون اس دستور کے موافق ہو اور اسے قبول کر لیا جائے تو اس کی منظوری کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے بلکہ اس کی وجہ دستور کے موافق ہونا ہوتی ہے اور اگر کوئی قانون اس دستور کے موافق نہ ہو تو کسی صورت اسے عملی شکل نہیں دی جا سکتی اگرچہ صریح آیت یا صحیح حدیث یا امت کے علما کا اس قانون کے صحیح ہونے پر اتفاق ہو لوگوں کی رائے اور ارادے کو شریعت پر فوقیت کا حق دینا وہ کفر ہے جس سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ کی انچاسوی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک ترجمہ اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ جشان نے نازل فرمایا ہے اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے اور اس بات سے بچیے کہ وہ آپ کو آپ کی طرف نازل کردہ بعض احکام الہی سے ہٹا نہ دیں لیکن اس کے برعکس جمہوریت میں عوام کرائے پر فیصلہ کرنا ایک ایسا لازمی جز ہے کہ جس کے بغیر جمہوریت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تیسری بات جمہوریت میں اکثریت کی رائے حق کا معیار ہوتی ہے اور وہ اس طرح کے کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے حق میں جب اکثریت رائے دے دے تو وہی حق شمار ہوتا ہے اور وہی لوگ حاکمیت کے مستحق سمجھے جاتے ہیں کہ جنہیں عوامی اکثریت کی تائید حاصل ہو مگر اسلام میں رائے دینے والوں کی تعداد کا زیادہ ہونا حق کا معیار نہیں ہوتا بلکہ اسلام میں حق وہ ہے جس کی تائید قرآن و حدیث اور شرعی دلائل کریں اگرچہ اس کے پیچھے ایک آدمی یا کم تعداد میں لوگ کھڑے ہوں اور اس کے مدد مقابل اور مخالفت میں عوام کی اکثریت ہو مثال کے طور پر اگر ایک ملک کے اکثر لوگ آپس میں جنا ہم جنس پرستی یا سود کے جائز ہونے کے حق میں رائے دے دیں اور اس کے بالمقابل ایک آدمی مخالف رائے دے یا کوئی بھی مخالفت میں رائے نہ دے تو پھر بھی یہ کام جائز نہیں ہو سکتے بلکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی رہیں گے جبکہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے حلال کو حرام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اسلام میں حق اور جائز وہ ہے جس کو شریعت نے حق اور جائز کہا ہو اور باطل اور ناجائز وہ ہے جس کو شریعت نے ناجائز کہا ہو اسلام میں نہ صرف یہ کہ اکثریت کو حق کا معیار نہیں مانا گیا بلکہ قرآنی آیات نے اس بات کی سراہت بھی کر دی کہ ہر دور میں تھوڑے لوگ ہی حق کے ماننے اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ جل شاہ نہ الانعام کی ایک سو سولوی آیت میں فرماتے ہیں وإن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون سوره الانعام آیت 116 ترجمہ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے وہ تو وہم گمان کے سوا کسی کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں اسی طرح فرماتے ہیں ولا کن اکثر عراف آیت ایک سو 187 ترجمہ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وہ قلی عبادی شکور سورت الصبا آیت 13 ترجمہ اور میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دفعہ اکثریت کی رائے کے مقابلے میں حق ہونے کی وجہ سے اقلیت کی رائے مانی ہے جیسے کہ غزوہ احد میں صرف حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی رائے پر آپ نے ایسے حال میں عمل کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جنگ کے میدان کے بارے میں دوسری رائے رکھتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت کی رائے نہیں مانی اور ان کی رائے کے خلاف قریش سے صلح کر لی بکر رضی اللہ عنہ نے ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنے میں انتہائی مشکل موقف اختیار کرتے ہوئے اکثریت کرائے کی, کی مخالفت کی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو شام کی طرف روانہ فرمایا مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رائے دینے والوں کی اکثریت حق و باطل اور جائز و ناجائز کے انتخاب میں کوئی اثر نہیں رکھتی جبکہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے کو اللہ جلشان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جگہ پر رکھا گیا ہے جو کہ ایک واضح اور کھلا کفر ہے نمبر چار قانون کا سرچشمہ عقل ہے یا شریعت جمہوریت اساسی طور پر سیکولرزم کی بنیاد پر کھڑی ہے وہ سیکولرزم جس کا نظریہ یہ ہے کہ دین کو انسانوں کی اجتماعی زندگی اور نظام میں کوئی دخل نہیں اس بنیاد پر جمہوریت میں قانون کا مصدر یعنی سرچشمہ لوگوں کی عقل ہے نہ کہ آسمانی وہی جمہوریت میں ہر اس چیز کو اچھا کہا جاتا ہے جس کو لوگوں کی عقل اچھا جانے اور ہر اس چیز کو برا کہا جاتا ہے جس کو لوگوں کی عقل برا مانے اور پھر اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے قانون وضع کیے جاتے ہیں جمہوریت نواز مسلم ممالک میں تو کئی بار ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ اگر اس ملک کے کفریہ قوانین میں کوئی قانون شریعت کے مشابہ نظر آیا تو اسے بھی عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش کی گئی اور اس قانون کو لوگوں کے سامنے بحث کے لیے پیش کیا گیا تاکہ وہ اپنی عقل کی روشنی میں اس پر حکم لگائیں جیسے کہ پاکستان میں کچھ عرصہ قبل حدود آرڈیننس کی شرعی حدود کے فرمان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو متحرک کرنے کے لیے امریکی خرچے پر بعض ٹی وی چینلز اور اخبارات میں پورے چھ مہینے تک ذرا سوچیے کہ عنوان سے کمپائن چلائی گئی جس کے نتیجے میں پارلیمان کی اکثریت نے اپنی عقل کی بنیاد پر ان قوانین کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دے کر اس میں تبدیلیاں کر کے اسے ایک غیر اسلامی قانون بنا دیا نمبر پانچ کیا صرف عقل کی بنیاد پر کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا درست فیصلہ ہو سکتا ہے یہ بات تو مسلم ہے کہ تمام لوگوں کی عقلیں اور سوچیں کبھی بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی اگر بعض لوگ ایک کام کو اچھا جانتے ہیں تو بعض دوسرے اسی کام کو برا مانتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ بعض لوگ ایک کام کرنے کی وجہ سے اس کے کرنے والے کو نوازنے کے قابل سمجھتے ہیں اور بعض دوسرے لوگوں کی رائے میں وہی لوگ سزا کے قابل ہوتے ہیں اسی لیے صرف عقل اسی لیے صرف عقل صحیح حکم کے صادر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جب تک کہ وہی سے رہنمائی نہ حاصل کی جائے انسانوں کی عقل خواہشات اور فطری اغراض سے بھی متاثر ہوتی ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ لوگوں کی خواہشات اور اغراض مختلف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر شخص کی عقل اشیاء اور افعال پر اپنی خواہشات اور اغراض کے مطابق الگ الگ حکم لگاتی ہے اور اسی وجہ سے حقیقی اور جائز مسلحت کی تشخیص کرنا ایک ناممکن کام بن جاتا ہے انسانوں کی عقلوں کا معیار حالات شرائط اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے انسانوں کی عقل اگر آج کسی چیز کو اچھا سمجھتی ہے تو کل مختلف حالات اور اس دور کے تقاضوں کی بنیاد پر اس چیز کو ناپسند کرتی ہے لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ عقل کا فیصلہ غیر پائیدار اور ناقص ہوتا ہے اور ہر دور کے لیے یکساں افادیت نہیں رکھتا جبکہ آسمانی وہی آنے والے ہر دور کے حالات اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ثابت اور پائیدار حکم لگاتی ہے اسلام میں کسی چیز پر حلال یا حرام ہونے کا حکم لگانا اور اس پر اخروی سزا و جزا کا مرتب ہونا صرف اور صرف اللہ جل جلشانہ کے شایان شان ہے جیسے کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ سورة الانعام آیت ستاون ترجمہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا اور اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اہوالذین لا يعلمون سورة الجاثیہ کی اٹھاروی آیت ترجمہ پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے لہذا آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس حکم کے رد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے جو دین کی کسی دلیل پر قائم نہ ہو اور انسانوں نے اپنی عقل کی بنا پر اسے وضع کیا ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من هذا ما منفی امرینا فہوآ ردن وفی روایتی امرنا فہوآ رد رواہ شیخ خان یعنی جو کوئی ہمارے دین میں ایسا کچھ ایجاد کرے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود یعنی ناقابل قبول ہے اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا کام کرے کہ اس پر ہمارا امر دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہے لیکن مذکورہ بالا تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی جمہوریت میں قانون سازی عقل کا کام ہے جس میں وہی کو کسی قسم کے دخل کی اجازت نہیں گویا کے جمہوریت میں تشریع یعنی شریعت بنانا اور قانون سازی کا حق اللہ شاہ سے لے کر بالکلیہ انسان کے حوالے کیا جاتا ہے جو اسے اپنی عقل کی بنیاد پر جیسے چاہے استعمال کرتا ہے جو کہ حقیقت میں سب سے بڑا کفر ہے نمبر چھ انتخابات جمہوریت میں انتخابات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے بغیر کسی بھی نظام کو صحیح جمہوری نظام نہیں کہا جا سکتا لیکن اس طرز کے انتخابات جو جمہوریت میں پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام جیسا کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے خاص اصول ضوابط رکھتا ہے اسی طرح اسلام میں حکومت اور سیاست کے لیے بھی اپنے اصول ضوابط ہیں جن میں سے بعض یہاں لکھے جاتے ہیں